نحج البلاغ خطبہ نمبر ایک سو ستر یمنی نے آپ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں اس نے کہا کہ آپ کیوں کر دیکھتے ہیں تو آپ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتی بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ نہیں وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا اور بغیر اعضا کی مدد کے بنانے والا ہے وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا وہ بزرگ برتر ہے مگر تنت خوئی یا بد کی صفت اس میں نہیں وہ دیکھنے والا ہے مگر حواس سے اسے موصوف نہیں کیا جا سکتا وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا چہرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل و خار اور دل اس کے خوف سے لرزاں و ہراساں ہیں